عالم عمر میں موجود تھی لیکن وہ ایک درجے میں مقید اور محبوس تھی جسے جبرائیل کی زبان سے کہلوایا گیا وہ مام اللہ الہ مقام معلوم جس طرح فرشتوں کا ایک مقام معین ہے وہ نہ کبھی اس سے اوپر چڑھتے ہیں نہ کبھی نیچے اترتے ہیں ان کی ایمانی کیفیت میں نہ تنزل ہوتا ہے نہ عروج ہے جس کا جو متعین جس کا جہاں وولٹیج سیٹ کر دیے گئے وہ اسی مقام پہ ہیں اسی جگہ ہے کبھی عبادت کی وجہ سے کسی فرشتے کے درجات بلند نہیں ہوئے اور کبھی کسی احسیاان یا نافرمانی کی وجہ سے کم نہیں ہوئے ومام اللہ لہٰ مقام معلوم ایک سٹیٹس ہے اس کا جو ازل سے لے کر اب تک اس سٹیٹس پر رہیں گے کبھی و زوال نہیں ہوگا روح انسانی کے اندر روج کی کا ایک مارچا تھا ایک امنگ تھی ایک کیپلٹی تھی اس کے اندر لیکن اس کے لیے شرط تنزل تھا روج بشرط تنزل ایک دفعہ نیچے جاتے اس عروج کے لیے ایک دفعہ نیچے جانا ایک تنزل بہت ضروری تھا جسے فرمایا سما حضرت نسفافرین اس روح کو کے لیے ایک بدن تیار کیا گیا اسے ایک جسم دیا گیا مادی عناصر پر مشتمل یہ بدن اور اس کے اندر پھر اس روح کو بھیجا گیا اس لیے بھیجا گیا کہ وہ ترقی کرے جیسے برتن ہوتے تو دہات کے اندر یہ لکس وغیرہ یہی ہوتے ہیں دہات میں تو نہیں نہ ہوتے تو وہ صبن اور ریت لگا کے برتن کو عورتیں دھوتی ہیں تو پہلے اسے گندا کرتی ریت کے ساتھ مل دیتی ہیں گندا ہو جاتا ہے لیکن جب ریت جاتی ہے تو برتن صاف کر کے جاتی اس روح کو اس مٹی کے ساتھ ملا گیا جب یہ مٹی جائے تو روح جو ہے تو ترقی کر کے جائے کچھ کما کے جائے کچھ گین کر کے جائے اس کی چمک کو چمک کو بڑھا دے یہ بدن اس لیے یہ مٹی اس روح پر ملی گئی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے کدفلا امن زکا و کدخاب من دسا جس نے برتن کو اسی حال میں چھوڑ دیا تو ظاہر وہ اور گندا ہو گیا کدفلا زکا جس نے اس کو صاف کیا وہ کامیاب ہو گئے اب روح عالم میں امر سے تعلق رکھتی ہے اور بدن عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ایک اندھیرا ہے ایک نور ہے اب ان دونوں کا کاروا بٹھانے کے لیے ان دونوں کا ایک نظام اور نظم تیار کرنے کے لیے اللہ تعالی نے روح کے اندر اس بدن کی محبت پیدا کر دی پیار پیدا کر دیا تاکہ وہ اس کے اندر رہے اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کرے مس نہ کرے لہذا اس بدن کا پیار اس بدن کا عشق بھر دیا اللہ نے اندر آپ دیکھتے ہیں اپنا آپ ہر انسان کو بہت پیارا لگتا ہے, کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ مجھے وہ جو نفس ناٹک ہے وہ جو کلیم کرتی ہے چیز کے یہ میرا چہرہ ہے یہ میری آنکھیں ہیں یہ میرا ہاتھ ہے یہ میرے پاؤں ہیں وہ جو میرا کہہ رہی ہے نا وہ چونکہ اس بدن کی عاشق ہے لہذا اس کی خامیاں بھی اس کو اچھی لگتی آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی ساٹھ سال کا ہو گیا ہے میں باہر یہ پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں کہ داڑھی سفید ہو گئی ہے بال سر کے سفید ہو گئے لیکن ابھی تک وہ یہ تعین نہیں کر سکا ہے کہ مقامی حسن میں اس کا مقام کیا ہے یعنی دنیا حسن میں میدان حسن میں اس کا مقام کیا ہے ابھی بھی شیشے والی بلڈنگ کے پاس سے گزرتا ہے تو اپنا سراپا دیکھ کے گزرتا ہے کیسا لگتا ہوں ہاؤ ڈو آئی لوک اور ہر دن یہ سمجھتا ہے کہ پہلے میں اتنا خوبصورت نہیں تھا جتنا آج ہو گیا ہوں میں آج سے پانچ سال پہلے جتنا تھا اس سے زیادہ خوبصورت ہوں میچیور ہو گیا ہوں پرسنالٹی میری بن گئی ہے وزن بھارا ہو گیا ہے دالیں نکل آئی ہیں سرخ و سفید ہو گیا ہوں کسی پہ آپ میرا امپریشن جو ٹھیک है پڑتا ہے کہنے کا آپ کو کوئی آدمی بے شک کالا لگتا ہو اس کے بال آپ کو پسند نہ لگتے ہوں آ, اس کی ناک میں کوئی اٹریکشن نہ ہو لیکن اس سے پوچھے کہ وہ کیا سمجھتا اپنے آپ وہ تو اس کا بھلا ہو کہ وہ مقابلے حسن میں حصہ نہیں لیتا اور وہ پہلے نمبر پر آتا اپنے گمان کے مطابق تو اللہ نے اس روح کے اندر اس بدن کی محبت ڈال دی گزارا کرے اب جب وہ اس کی عاشق ہے روح اس کی عاشق ہے تو اپنے معشوب کے لیے اس نے سب کچھ اکٹھا کرنا شروع کر دیا یہ کھانا پینا کس کا ہے بدن کھاتا ہے روح نہیں کھاتی یہ سونے والے بیڈ اور یہ سونے چاندی کے اور یہ لمبی لمبی گاڑیاں یہ کون استعمال کرتا ہے یہ معشوق استعمال کرتا ہے یہ بدن استعمال کرتا ہے روح کا اس کے ساتھ کوئی کر روح اس میں گم ہو جائے اگر آدمی کی اسی کے تقاضے پورے کرنے شروع کر دے اسی کے آگے پیچھے گھومنا شروع کر دے تو اس نے اپنا مقصد کھو دیا کہ وہ آئی کیوں تھی وہ تو ترقی کرنے آئی تھی جیسے آدمی دبئی میں آتا ہے تو ترقی کرنے آتا ہے کہ کچا مکان جو ہے وہ گرا کے پکا بناؤں گا اور گدی اور گائے بیچ کے گاڑی لوں گا اور اگر وہ پرانے مکان بھی بیچ دے دبئی آ کے ہو جاتا ہے نا آپ کر جاتے ہیں جب ایجنٹ تو کیا ہوتا بھی بک جاتے ہیں زمین بھی بک جاتی ہے مکان بھی بک جاتا ہے اور خدا ملانا وہ سالے سنم ادھر کے رہنا ادھر کے رہے والا معاملہ ہوتا ہے رو آئی تھی ترقی کرنے اور اگر یہیں کی کیسی بن جائے اس مٹی کی تو قد خواب مندسہ برباد ہو گئی نا آئی ترقی کرنے تھی تنزل میں ہی رہ گئی ولاقن ہو اخلادہ اس نے ہمیشہ زمین میں ہی رہنا پسند کیا پلٹ کے آنے کو اس نے ترجیح نہ دی اب یہ جو رشتے ناطے ہیں یہ کس کے ہیں یہ روح کے نہیں ہے یہ بدن کے میرا بیٹا میرے بیٹے کا بدن میرے بدن کا بیٹا ہے اس کی روح میرے بدن کی بیٹی نہیں ہے اس کی روح کا میرے بدن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے اس کے بدن کا میرے نسخے کے ساتھ تعلق ہے روح کا میرے نطفے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کی رشتہ داری میرے بدن کے ساتھ ہے میرے روح کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں یہ رشتہ ناطے کیوں اب ظاہر ہے کہ روح شادی نہیں کر سکتی شادی کے لیے ایک بدن چاہیے اسے بدن دیا گیا شادی کرو جب گھر والی گھر آ گئی محبت ہو گئی تقاضا ہوا کہ جی مجھے بھی فلاں ہیک چاہیے میں نے بھی فلاں زیور لینا ہے ادھر پتا چلا تنخواہ میں پورا نہیں ہو سکتا میں نہیں افورڈ کر سکتا مشورہ کہ سرکار آپ ایک سائن کر دیں تو اتنے پیسے مل جائیں گے رشوت لے لیں لون لے لیں اب اگر آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے آپ نے اپنے مقام کو پہچانا اور اس کے اس تقاضے کو رد کر دیا تو آپ کی ترقی ہوگی روح کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی تھی اولاد کے لیے بدن چاہیے بدن دیا گیا شادی ہوئی بچہ ہو گیا اب آپ کا بچہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ وہ چمکنے والے شوز جو پاکستان میں پتا نہیں ہزار یا دو ہزار کے ملتے ہیں یا چار سو یا 600 سو کے ملتے ہیں اب وہ بچہ کہتا مجھے چاہیے آپ کے گھر میں کھانا پورا نہیں ہو رہا لیکن آپ کی دسترس میں ہے کہ اگر آپ سٹور میں سے کوئی پرزا ادھر سے ادھر کر دیں بیچ دیں تو آپ کا کام ہو سکتا ہے بیٹے کے شوز آ سکتے لیکن آپ تولتے ہیں میں کیا کروں میں کیا نہ کروں اور آپ اللہ کی محبت کو بیٹے کی محبت پر ترجیح دیتے ہیں بیٹے کے بڑے ہوئے ہاتھوں کو جھٹک دیتے ہیں کہ نہیں بیٹا میں میں میری حدود و قیود ہے میں ان سے باہر نہیں جا سکتا آپ کی ترقی ہوگی لیکن یہ ہے روح ترقی جبکہ عالم امر میں وہ یہ کچھ نہیں کر سکتی امتحانی کوئی نہیں تھا اللہ جی خالہ کل موت و حیات یا تم اس لیے کیے جو کہ امتحان ہو تمہارا اور ہر امتحان کے بعد یا ترقی ہوتی ہے یا پروموٹ ہوتا ہے یا تنزل ہو جاتے ہے تاکہ تمہارا امتحان ہو زی ناچ حبشا نسا المکر زاد الخیل المسمت والن الحص یہ ساری اٹریکشن یہ گاڑیاں یہ گھر یہ سونے چاندی کے ڈھیر یہ ساری اٹریکشن نکل گئے ترقی ہو گئی پھنس گئے فیل ہو گئے یہ کش میں ہے روح کی اور بدل کی اب آدمی اتنا مح ہو جاتا ہے دنیا میں اس بدن کے تقاضے کرنے میں پورے کرنے میں اس کی زندگی گزر جاتی وہ ایک کہانی بچپن میں سنایا کرتے تھے ہمیں ٹی وی نہیں ہوتے تھے نا تو شام کو ہم گھیر کے بیٹھ جایا کرتے اپنی دادی اما کو نانی کو بھائی کہانی سنائے وہ بتایا کرتے تھے کہ کوئی حساب سے انہوں نے شرط یہ رکھی تھی کہ دیوار آسمان سے بنانی شروع کرنی کوئی بادشاہ تھے نا بادشاہوں کے موڈ ہوتے ہیں بال ہٹ مشہور ہے تو وہ بڑے پریشان ہوئے کسی سے مشورہ کیا سلامت نے یہ کہا کہ ایک دیوار بنانی ہے مگر وہ شروع آسمان کی طرف سے ہونی چاہیے ورنا تمہاری جان بچا کہانی بالکل سفایا اس نے اسے مشورہ دیا ایک توتا لے کے دیا کہا کہ یہ دو توتے دو توتے لے لو اور ان کو اس نے سکھا دیا کہ اٹھا لے آؤ گارا لیاؤ اٹا لے گارا گارہ بادشاہ کے ساتھ شرط یہ تھی کہ مٹیریل تم فراہم کرو میسن میرا ہوگا جو اوپر سے بنائے گا جب وہ مقرر دن آیا تو توتے اس نے چڑھا دیے اوپر وہ فضا سے آواز لگا رہے اٹا لے او گارا او اٹا لیاؤ گارہ لیاؤ کونس دور وہاں پہنچائے جی اٹا اور گارا وہ پاس ہو گیا یہ بدن جو ہے اس نے روح کو نچایا ہوا اٹا لیاو گارا لیاو اٹا, لیاو اٹا لیاو گارا لیاو اسی میں بھوڑا ہو جاتا ہے شوگر ہو جاتی ہے کینٹر ہو جاتا ہے داپ چلے گئے آنکھیں چلی گئیں اور جنابِ الاخر میں رانہ اڑھو اگر تو ساری زندگی اس کی اٹا لیاو گارا لیاو میں گزر گئی تو سمجھے یہ فیر ہو بلاکنہ کوئی ترقی نہیں یہ ساری محبتیں اصل میں ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے سمج جیسے کسی کو نشانہ باز جو ہوتا ہے اس کو گولیاں فراہم کی جاتی ہیں تو کہیں نشانہ لگاتا ہے نا نشانہ لگاتا ہے تو پاس ہو جاتا ہے یہ گولیاں فراہم کی گئی ہیں。اگر اسماعیل نشانے پہ لگے تو بتا اللہ ابراہیم خلیل اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے نا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی اگر بیٹا نہ ہوتا یہ امتحان نہ ہوتا امتحان نہ ہوتا وہ ترقی نہ ہوتی یہ محبتیں مثبت استعمال اگر ہوں آپ ان کا کا استعمال کریں تو یہ آپ کی ترقی کا ذریعہ ہے زینہ ہے آپ کی ترقی کا اور اگر منفی استعمال ہوں تو و بربادی کا ایک بہت بڑا گڑا ہے اب امبیا آئے یاد دہانی کروانے کے لیے فکر ان نما اے نبی انہیں ریمائنڈ کرواؤ تم کس کام کو آئے تھے کرنے کے آئے تھے اور ہمیشہ یہی کے لیے تم نے اپنے آپ کو اردو تم بالحیاتی دنیا میں ڈالا تم تو چکھنے آئے تھے ڈیرا لگا کے بیٹھ گئے یہ سارا سیٹ اپ جسے نے ہمیشہ ہمیش کا سمجھ لیا ہے یہ ایک ٹیمپریری سیٹ اپ ہے یہ اٹھا لیا جائے گا یہ امتحان کے لیے جمعایا گیا ہے بظاہر یہ بڑا پختہ نظر آتا ہے لیکن ایک دن یہ لپیٹ لیا جائے گا یہ ایک عارضی کیمپ ہے جس میں تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے مال کی محبت بہت زیادہ کلہ بل تو شب نل تم جم کے محبت کرتے ہو مال سے اکل لمبا دوسرے کی وراثت تم کھا رہے ہوتے اور تمہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ تمہارا وارس پیچھے دیکھ رہا تم نے بھی جانا ہے اور تراس تم کیسے مزے لے لے کے کھا جاتے ہو تمہیں یہ پتہ نہیں ہے؟ کہ تم کسی کی چھوڑی بھی کھا رہے ہو کوئی چھوڑ کر گیا اور تم نے چھوڑ کر جانا ہے ایک صاحب سے انہوں نے مکان لیا پانچ سات لاکر جسٹری جب لکھ رہے تھے وہ کوئی درویز تھا لکھنے والا ایئر فورس میں وہ کام کرتے تھے جو رجسٹری جنہوں نے کروا رہے تھے تو اس نے کہا بھائی یہ سات لاکھ کی کوٹھی تم لے رہے ہو مگر یہ لے کر خدا نہ بن جانا انسان ہی رہنا یہ تیسری رجسٹری اس کی میرے یہاں لکھی جا رہی ہے پہلا وارس مر گیا اور دوسرے نے تمہیں بیچا ہے اور تم بھی چلے جاؤ یا بیچ دو گے یا چھوڑ جاؤ گے مال کی محبت یہ جوڑنے کو کہتی روح کہتی ہے کہ یہ تو مجھے اس لیے دیا گیا ہے کہ میں ترقی کروں تیرے ذریعے آپ اس آدمی کو کیا کہیں گے کہ چھتری جس کے پاس ہے لیکن بارش اور دھوپ میں اسے استعمال نہیں کرتا کہیں پرانی نہ ہو جائے چھتری لیے گئی ہے کہ یا دھوپ میں استعمال کرو یا بارش پرو سے بچا بچا کے رکھ رہا ہے یہ مال کسی نے دیا ہے تمہارا اپنا نہیں ہے کسی نے امتحان کے لیے پرووائڈ کیا ہے تو اور ایک وقت آئے گا تم سے لے لیا جائے گا یہ تمہارا نہیں لہذا تم اس کو خرچ کرو تاکہ اس امتحان میں پاس ہونا اولاد اس کو خرچ کرو وقت اس کو خرچ کرو دولت ہے اس کو خرچ کرو اگر تم اسے جوڑ جوڑ کے رکھو گے تو گزر تو اس نے پھر بھی جانا ہے اس لیے کہ جہاں جو بھی چیز ہے ٹائم اینڈ جس پہ اثر انداز ہو رہا وہ فانی آپ دن بھر کچھ بھی نہ کرے تو بھی ڈوب جاتا ہے نا سورج یا وہ کہتا ہے کہ باقی کے لیے ڈوب جاؤں اس آدمی کے لیے نہ ڈوب اسے تو جانا ہے. لہذا اس کو استعمال کر کے آدمی ترقی کرے درجات لے جس کے لیے روح کو بھیجا گیا اب نبی آتے ہیں یہ بات یاد دلانے کے لیے کر لا انہیں یہ تو ریمائنڈر ہے فمن شہازہ کرا یاد کرو ایک دن آئے گا یہ تمہیں سب کچھ یاد آئے گا لیکن تمہارے کام نہیں آئے گا وہ یاد آنا اگر بچہ میرا بچہ ہے پہلی جماعت کو اس نے امتحان دیا ٹرائی کو وہ اسکوئر لکھ کے آ گھر گھر گھر آگے جب پہلے کیا پرچہ پیپر نکالا لگا میں نے یہاں اس کو لکھ دیا ہے اسکوئر لکھ دیا ہے ٹرائی کو میں نے کہا بیٹا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب لکھ آئے ہو پرچہ انہوں نے جمع کر دیا تمہارا پیپر جمع ہو جائے گا اور پھر کچھ نہیں ہو سکتا وہاں رشوت نہیں ہے کہ بورڈ میں جا کے دیکھے تم نمبر اوپر نیچے کروا لو یہ کرپشن ابھی فرشتوں تک نہیں پہنچی ہمارے تک ہی ایک دن انسان یاد کرے گا یو مائز یا تکل انسان ہو وہ انا لاہو ایک دن انسان کو یہ سب کچھ یاد آئے گا وہ انا لاہو ذکر مگر آج اس ذکر کا فائدہ کیا ہے آج اس یاد آنے کا فائدہ کیا ہے اب گھر کے جو ہے وہ تمہیں یاد آیا کہ یہ ٹرائی اینگل تھی میں اس کو اسکوئر لکھایا ہوں اب اس کا فائدہ کیا ہے قبر میں دیکھ کے تو گا کہ یہ کپڑا کیا ہے وہاں تجھے پتا چلے گا ساٹھ سال میں نے گزارے جن میں تیس سال میں نے گلف میں برباد کر دیے تین درم کا گفت جو ہے یہ کپڑا مجھے پڑا ہوا ہے یہ میری کمائی ہے ساری حتی اذا یہاں تک جب موت آئے گی تو وہ کہیں گے ربیر جیون بروزگار ہمیں تھوڑی دیر لوٹا دیں اللہ رکھ تو یہ جو مال بچ گیا باقی میں اس کو اچھے کام میں خرچ کر کے کل ہوا کائن یہ تو وہ جملہ ہے یہ تو وہ سینٹنس ہے جو اب یہ ہمیشہ کہتا رہے گا جہنم دیکھے گا تو کہے گا ربیر جیون عذاب کو دیکھے گا کہے گا ربیر جیون حساب ہوگا تو کہے گا رب لیکن اب یہ ایک وہ جملہ ہے جس کا فائدہ کوئی نہیں سمجھے آپ یاد آئے گا نبی آتے ہیں جو اس کو یہ بتاتے کہ دیکھو تم اپنے اس محبوب کو اس بدن کو ترقی اور فلاح کی طرف کیوں نہیں لے کر جاتے ابزی اور دائمی فلاح کی طرف کیوں نہیں لے کر جاتے تم اسے کہاں پر بات کر رہی دیکھو ایک اگر آپ کو چیز اچھی لگی ہے تو وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہنی چاہیے تم ہمیشہ ہمیش کی زندگی کی کوشش کیوں نہیں کرتے تاکہ یہ بدن بھی بچ جائے تیرا محبوب جس سے تجھے اتنا پیار ہے تنگی کر کر کے رکھتے ہو تج تم اسے اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے تم زندگی کیوں نہیں دینا چاہتے کامیاب کیوں نہیں کرنا چاہتے اس کے لیے دنیا میں تو تم چھوٹا سا مکان بنانے کے لیے اتنی اضیتیں برداشت کرتے ہو اسے وہاں محل بنا کے کیوں نہیں دیتے تم نبی یہ یاد کرواتے کہ یہ دنیا ایک آرزی سیٹ اپ ہے ایک دن آئے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا ٹھپ کر لیا جائے گا چلو بھائی پھر اکتیس مارچ کو نتیجہ نکلے کوئی فیل کوئی پاس اور ہم میں سے ہر ایک کو اس انجام کا سامنا کرنا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پلٹ کے واپس نہیں جا سکتا یہ سائیکل الٹا نہیں چلایا جا سکتا واپس ماں کے پیٹ میں اور ماں کے پیٹ سے باپ کے نسخے میں اور وہاں سے اس کے خون کے اندر نہیں یہ واپس سائیکل ریورس سائیکل نہیں ہو سکتا اب قبر کے پیٹ میں جائے گا ماں کے پیٹ میں نہیں آ سکتا بچہ جو انڈے سے نکل گیا اب انڈے میں پناہ نہیں لے سکتا دہی جو دودھ دہی بن گیا اب لسی بن سکتا ہے اس سے مکھن بن سکتا ہے پلٹ کے دودھ نہیں بن سکتا آپ ریورس سائیکل نہیں کر سکتے آگے آگے جانا ہے لہذا اس بدن کی بھی خیر سوچیں اپنی بھی خیر سوچیں یہ ساری جو چیزیں آپ کو امتحان کے لیے پرووائڈ کی گئے آپ اس بچے کو کیا کہیں گے جسے پینسل دی گئی ہے کہ وہ لکھے پیپر پر اور وہ پینسل جیب میں ڈال کے بیٹھ گیا اور صاف پیپر اس نے دے دیا استاد کے ہاتھ تو کس لیے کہ پینسل باندھ جائے آٹھ حالانکہ پینسل بھی اس کی اپنی نہیں تھی نے اسکول والوں نے فراہم کی اور اسکول والوں نے بھی کوئی پری پیمنٹ لے لی ہوگی اپنی کتابوں کاپیوں کی مگر اللہ کو پیسے جمع کرائے تیرے باپ نے اللہ نے تو کچھ نہیں نہ لیا سب کچھ دیا ہے تو وہ مال اللہ اللہ جی آتا اللہ نے جو مال تمہیں دیا اس میں سے دو دیا ہے تو دو سو ہے تو اس میں سے ڈھائی دو نہیں ہے تو مات دو نا بات تو آپ یہ دولت یہ اولاد یہ مال یہ سارا سمیٹ کے جیبوں میں ڈال کے بیٹھ رہے اور سفید پیپر اٹھا کر دے دیں گے آپ یہ لو اس میں کوئی انفاق کا پرچہ حل نہیں کیا کوئی اولاد خرچ کی ہو کوئی مال خرچ کیا ہو کوئی ٹائم خرچ کیا ہو اللہ کے دین کے لیے اور وہاں کے لیے جہاں سے آئے ہیں کہتے تھے اِن للہجیو پلٹ کر جانا ان کو بندوبست کیا پاکستان میں تو تین تین بینکوں میں اکاؤنٹ رکھتے ہو کیوں پلٹ کے جانا ہے ہمیں پکا پتا کوئی نہیں ہے ہم نے پلٹ کے, کے جانا ہے یا بکسے میں بک ہو کے جانا ہے سیٹ پہ بیٹھ کے جانا یا کارگو والے ایسے میں جانا ہے کسی کو کوئی پتا نہیں اس کے باوجود وہاں بندوبست کرتے ہو تو. اللہ کے یہاں یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق راخت راکت آخر داوان